انسانی دل انسان کا دل ناشپتی کی شکل کا ہوتا ہے اس کی مقدار ایک ہاتھ کی مٹھی کے برابر ہوتی ہے اور اس کا وزن دو سو پچیس سے لے کر دو سو چونتیس گرام تک ہوتا ہے دل ایک منٹ میں تقریباً ستر مرتبہ دھڑکتا ہے یعنی ایک گھنٹے میں بیالیس سو مرتبہ اور دن میں ایک لاکھ آٹھ سو مرتبہ اور سال میں تین کروڑ سڑسٹھ لاکھ بانوے ہزار اس اعتبار سے اگر کسی کی عمر ساٹھ سال ہے تو اس کا دل بلا توقف دو ارب بیس کروڑ پچاس لاکھ مرتبہ دھڑک چکا ہے